نفس سے انسانی کتنا عزیز و عظیم جوہر ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ ابھی ذرا سی دیر میں تجربہ ہو جائے گا ابھی ایک جملہ میں کہوں گا اور مان فورن وج تجربہ ہو جائے گا آپ میں سے کسی کو بھی خود اپنے نفس کی گہرائی کا اندازہ ہے غیر کی نہیں اپنے نفس کی گہرائی کا اندازہ ہے ابھی معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی دیر کے بعد کون سا خیال آئے گا کل آپ کے دل میں کون سی بات آئے گی جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور استدلال قائم کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک دلائل آپ کے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اپنے نفس کی وسعت کا اندازہ ہے اپنے نفس کی بلندی کا اندازہ ہے اپنے نفس کی گہرائی کا اندازہ ہے اپنے نفس کے صفات کا اندازہ ہے آپ کو اور یہ اندازہ ہے کہ کس وقت آپ کی کون سی صفت ظاہر ہوگی وقت آپ کا کیا رد عمل ہوگا اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو خود اپنے افعال پر حیرت ہوتی ہو کبھی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ایسا موقع ہوتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ گستاخی کی موقع تھا کہ آپ بہت زیادہ اس سے تند مزاجی کے ساتھ بر خرد کرتے آپ کا رییکشن بہت ہی سخت ہوتا مگر آپ نے اس وقت کوئی سخت ریئیکشن ظاہر نہیں کیا آپ بہت لطف و رحمت کا معاملہ کرتے رہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے مذاق کیا معمولی مزاح کیا اور اس کے مزاح کے نتیجے میں ایک دم آپ مشتعل ہو گئے اور بعد میں شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا تھا اس نے تو مذاق کیا تھا مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں اتنا مشتعل ہو گیا نفس آپ کا ہے مگر آپ کو نہیں معلوم کہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے آپ کا نفس ہے کتنے جذبات ہیں آپ کے اندر کتنے احساسات ہیں آپ کے اندر کتنے افکار ہیں آپ کے اندر کتنے ادراکات ہیں آپ کے اندر آپ کے نفس نفس انسانی ایک فرد ہے انسانی کا نفس کتنی آزمتیں کتنی گہرائیاں آپ کے نفس میں ہے موجود یعنی اگر آپ غور فرمائیں تو خود آپ کا نفس نامتناہی حقیقت رکھتا ہے اگر یہی درد کر لیں کہ آپ کا نفس نامتناہی ہے تو آپ کی عقل فوراً یہ طے کرے گی کہ اس نامتناہی نفس کا خالق کتنا نامتناہی ہوگا ایسا و اور نام و تنای وجود ہوگا وہ جس نے آپ کا ایسا نفس بنایا اور صرف آپ ہی کا نفس نہیں بنایا جیسا نام و تنا آپ کا نفس ہے ویسا ہی دوسرے کا ہے ویسا ہی تیسرے کا ہے اور کوئی ایک نفس دوسرے نفس کی گویا ہو بہو شبی یا نقل یا اکث نہیں ہے فمارے ہر نفس اپنی جگہ ایک کائنات ہے ہر نفس ایک عالم ہے آلم اکبر ہے